أعوذ بالله السمعي العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولأخل لكم بعد الذي سرم عليكم وجئتكم بآية من خبكم فاتق الله وآتير بم صدیفن اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی لیما دئینا یدیا جو مجھ سے پہلے نازل شدہ ہے یعنی تو مصدیفن اور تصدیق کرنے والا ہوں لما بینا یدیا مینت تو جو مجھ سے پہلے توورات تھے ہیں تو رات ہے مجھ سے پہلے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں بالی ویڈا تم بڑھ گا اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لکھے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی وہ تم پر حلال کروں بجے تو کم بھی آیا تن ربی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں آیا اللہ سے درو واہ رونی اور میری اطاعت کرویٰ الحلام کی چند ایک خصوصیات اللہ ہوا تھا ذکر کی کہ وہ آئیں گے اور کہیں گے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے علیم نشانی لے کے آیا ہوں ای کہ بارے والی مٹی سے خریدنے کی شکل کی مانے بناتا ہوں تو اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے باقی بن جاتا ہے وہ عبر ابا اور میں ماد نابینا اور گوڑ کی بیماری والے کو اچھا کر دیتا ہوں صحت یاب کر دیتا ہوں وہ اور کو میں زندہ کرتا ہوں عز نلّا اللہ, اللہ کے رکم سے وہ نتیرو نیبی تم اور جو تم کھاتے ہو اور جو چیزیں تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا ہوں ان نقی زلی کا لایت اللہ تم ان یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو وہ مصبی قبلی نہ میں نے توہرات اور مجھ سے پہلے جو توہرات میں سے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں تو اس علیہ راک و کے وقت توحاف میں سے کئی حکم جو مشکل تھے موقوف ہو گئے اور باقی وہی تو کا حکم سنا سور بخارہ میں ہم یہ پڑھا رہے ہیں کہ اللہ سانب وسا نے یہود پر یہودیوں کی نافرمانی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے بہت سی چیزیں حرام کر دی کبھی دن اللہ دینا ہار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہ یہ چیزیں ان پر حرام کی تو سورج بقرہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے ذکر کی تھی والدہ بائد اللہ دی جو کچھ تم پر حرام کیا گیا تھا ان میں سے کچھ چیزیں میں تم پر حرام کر دوں یعنی پیسا علی سلاق السلام نے یہود کی ترکشی کی وجہ سے یہود کی بغاوت کی وجہ سے بطور سزا جو چیزیں حرام کی گئی تھی بنی اسرائیل پر پیسا علی سلاقل السلام کی شریعت میں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تو اس وجہ سے اکثر مفترین کی یہ رائے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی مستقل شریعت لے کر مغروف نہیں ہوئے بلکہ موس علیہ السلام کی شریعت شریعت موسیقی کی تارید اور تصدیق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ نے ان کو نبوت عطا کی وہ بکس علیہ السلام علیہ کی شریعت کی تصدیق و تعید کرتے تھے تورات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے البتہ تورات میں جو چیزیں یہود پر حرام کی گئی تھی سزا کے طور پر یہودیوں کی سزا کے طور پر جو چیزیں حرام کی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے قرار حلال قرار دیا جیسے اونٹ کا گوشت وہ سختی کی وجہ سے ان پر وہ حرام تھا اور حلال جانوروں کی چربی وہ بھی ان پر حرام تھی علامہ امر ثہور ابل ہوایا اور وقف ابھی اک میں اس کے علاوہ باقی چربیاں حرام تھیں آنکھوں والی پیٹھ والی ہڈی والی جو چربی ہے یہ حلال باقی چربیوں پر حرام تھی تو یہ چیزیں موسلی شریعت میں بنی اسرائیل پر حیران کی تو اللہ تعالی کے حکم سے عیسیٰ رہی سلاط و سلام نے ان کو بتایا کہ اب یہ تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے پھر اسی طرح بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہود کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے کچھ چیزیں حرام ہوئیں وہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھی جو حکومت نے ایسے ہی خام خائی حرام کر رکھی تھی یہ تو ہے کہ اللہ سبحانہ چھانا تعالی نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کی تھیں بطور سزا ان کو موسا علیہ السلام کی شریعت کو برقرار رکھتے ہوئے عیسا علیہ السلام نے ان حرام کو ان کے لیے حرا قرار دیا دوسرا ماسک کا یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو یہودیوں کے علماء نے اپنے طور پر حرام نہ دیا تھا ان کی عیسی علیہ سرات وسلام نے وضاحت کی کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہیں تو درست بات یہی ہے کہ عیسا علیہ السلام نے غرمت کچھ چیزوں کی وہ منسوخ کی ہے اللہ تعالی کے حکم سے جو چیزیں یہود پر بطور سدا حرام ہوئی عیسا کی شریعت میں وہ حلال ہوئی ارے خراب ہو خراب و جیسے آیا سیم رب بھی تم اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم نشانی لے کے آیا ہوں سب تک اللہ سو اللہ پہ ڈرو اور میری اطاعت کرو یہ زبان پر المبیا کے راستہ نواز اللہ علیہ مجمعین کی دعوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے اور اپنی اصاحت کا کہتے اور انبیاء کی اصاع حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی اثاث ہے پلنگ اللہ تم فاغ یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے فاغ الہذا اسی کی عبادت کرو مستقیم یہ سیدھا رابطہ ہے تیسر علیہ اسلام نے وہ نظات پیش کیے اور وہ نظام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس الدین کی تاکید کی کہ میرا اور تمہارا رب وہ اللہ تعالی ہے تو اس کو بھی خاص بیان کر دیا اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے ان اللہ ربی بھی اور میرا تمہارا رب وہ اللہ سکھانا ہوا تعالی ہی ہے فاگو جب رب وہ ہے پالنے والا وہ ہے داتا اللہ ہے تو پھر فاگود عبادت بھی اس کی کرو لیکن افسوس کے نسرانیوں نے سالیہ السلطلام کو ہی اللہ یا اللہ کا بیٹا یا تین میں سے تیسرا پرار دے کر ان کی عبادت شروع کر دی سالیہ علیہ السلام نے ان کو حکم کیا دیا تھا میرا تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے فائدہ دو ہوں عبادت اللہ کی کرو اور عیسائیوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کے نبی کی پوجا اور عبادت شروع کر دی نبی کو خدا اور الہ کہنا اور کبھی تو اللہ کا بیچا قرار دینا اور کبھی تین میں سے تیسرا قرار دینا شروع کر دیا فراۃ مستفیم یہ ہے سیدھا راستہ اللہ کی عبادت کا پلنگ احدہ پیسہ منمل جب پھر عیدا علیہ السلام السلام نے ان سے بکر محسوس کیا تو کہا من انفاری کون ہیں جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں حواری نے کہا انقار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں آمن بلاہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے وشحد اور اس بات کے آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم فرما بردار ہیں فلما مِنْهُمُ عیسہ یعنی صرف عقل سے ہی عیدال سلام نہیں سنتا بلکہ احسا محسوس کیا حواب سے محسوس کیا آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا کہ ان کے اندر کفر ہے یہ حقیقت جان لی کہ یہود اور ان کے علاوہ اللہ تعالی کی بھی ہوئی نشانیوں دلائل اور موج کے سامنے بے پس ہو چکے ہیں مگر ماننے کے لیے تیار نہیں موج کا کوئی جواب نہیں نشانیوں کا دلائل کا کوئی جواب نہیں لیکن اپنی دل پر اڑے ہوئے ڈٹے ہوئے اور آئے ایمان نہیں لاتے سال ہیلاپ اور سرام نے کفر انہوں نے محسوس کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا کاموں سے سنا اور محسوس کیا کہ یہ میری ماننے کی بجائے مجھے ہی قتل کرنے کے ڈر پہ ایسا نے سلاق اور سلاق کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں سازشیں کی جا رہی ہیں اور انہیں اپنے دنیا سے رخص ہونے کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہا یقین ہو گیا کہ جو حالات چڑھ رہے ہیں دنیا میں میرا ٹائم تھوڑا ہی ہے تو انہیں فکر لاحق ہوئی کہ میرے بار پھر یہ دین کی سات و ترویج اور تغیر کا کام کون کرے گا تو انہوں نے پھر پوچھا من انصاری اد اللہ اللہ کے اس راستے پر چلنے میں میرا مددگار کون ہوگا قابل یوں تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں حواری ساتھی مددگار جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ایمان لے آئے اور پوری تنزہی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے رہے ان کو حواری کہا جاتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عیسیٰ علیہ طلاط والسلام اپنے حواریوں سے مدد مانگ رہے ہیں من انفاری اللہ. میرا مددگار کون ہے اللہ تعالی کے دین کے راستے میں اگر یہ خود مختار کل ہوتے تو غرب نام مانگتے تیسرا نہیں سلامت و سلام کا مدد طلب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی ہونے کے باوجود کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رہتا لیکن آج کل ہمارے دور کے جو قبر پرست قسم کے لوگ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں یہ آیت پیش کرتے ہیں من انساری اللہ اور نکالتے کیا ہیں فوت شدہ بزرگوں سے مدد مانگنا بڑے فوشا نے بھی مدد مانگی تھی ایسے ایمان سے یہ مومن تھے نا عشا کا ایمان لانے والے تھے حوالی تو مومن اللہ کا غریب ہوتا ہے پھر جو نبی کا صحابی بھی ہو عیشا نے اشراک و شراب نے اپنے صحابہ سے مرن مانگی کہ اللہ اور اللہ سے مرن مانا جائے الٹی ہی چاند کرتے ہیں دیوان الٹی چال حالانکہ اس ایت, آیت سے ایسا ہی سلام و سلام کی بے گسی ثابت ہو رہی ہے یہ ہماری جتنے بھی پہنچے ہوئے ہوں اپنے نبی سے بھڑکے تو نہیں اور آج کے بھی جتنے بھی نیک پالے مستفید پرہیزگار پہنچی ہوئی سرکاریں ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم سے بھاڑتے تو نہیں ہو نبی سے زیادہ اللہ تعالی کا مقرر کوئی بھی نہیں ہوتا اور پھر اس آئس میں عیساحصلاط و سلام نے مدد مانگی ہے ہماریوں سے تو ان ہاروں کے لیے بزرگ عیسیٰ علیہ السلام سلام نا تو ایسا بات سب ہوتی ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں زیادہ وہ اپنے سے کم سے برتنا اور پھر مانگی بھی, بھی کون سی ہے جو ان کے اختیار میں تھی دفاع کرنا اختیار میں ہے دین کی تبلیغ کرنا اختیار میں ہے اور کور پرست جو مانگتے ہیں خبر والے تھے رزق اولاد یہ دونوں گیارہ تیسرا احساط وسلام کا یہ کہنا من انسار ہی گردا بالکل ویسے ہی ہے جیسے نبی کریم صب اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل سے کہا تھا کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رس کا پیغام پہنچا سکوں قرائش نے مجھے یہ پیغام پہنچانے سے روک رکھا ہے ہجرت سے پہلے قرائش मक्का میں دعوت دینے کہتے تھے آپ مکہ سے بات کریں دعوت جی واپس آیا بھی یہ کہتے ہیں تو کہ اب ہے نکل کے تو ہم نے داخل نہیں ہونے دینا مسترم پچھا کی مشرق سردار تھا نبی صلاح اور علی وکرم پرما جم کا ادب تیواری تیری سیاسی سرحد لے کر کیا میں مقام آدم مسئل بن علی اس میں فلاح دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آسان میں آئے کہا جس نے سنگ سوان پہنچایا اس نے مجھے نقصان فلاح دینے کا یہی مانا ہوتا ہے. یہ کھانا اٹھا یہی وجہ تھی غذب بدر کے موقع پر جب سدر کہتی ہوئے مشرک ستر مارے گئے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں بخاری ابھی لکھا لیا اگر آج مستحب زندہ ہوتا تو بہت ہو چکا اور اگر وہ زندہ ہوتا اور پھر وہ ان بدبودار لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا ستر قیدی جو تھے اس کے کہنے پر میں سارے چھوڑ رہا کیوں اس کا امام تھا کہ جب مکہ والے مکہ میں داخل ہونے نہیں دے رہے تھے تو مسئل کی سیاسی پناہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم میں داخل علیہ سلاسلام کا یہ کہنا من انصاری یہاں سے اولیاء اللہ سے مدد مانگنا نکالتے ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرف مصرف بن علی سے پناہ دی تھی اس سے مدد مانگی تھی پکا میں داخل <سلام> ہونے پھر کیا نتیجہ نکلے گا کافروں سے ماننا جائز ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مانگی وہ اس کے اختیار میں تھی. عیسیٰ عیشا ہی مطالعہ نے اپنے حواریوں سے جو بات کہی وہ ان کے اختیار میں کی اختیار سے فائر نہیں اور قبر طرف جو مانگتے ہیں وہ وہ مانگتے ہیں جو ان کے اختیار میں ہوتا نہیں اختیار سے باہر نہیں یہ فرق ہے مکر میں آپ کے ساتھ یہی حالات رہے حتا کہ انصار نے آپ کو پناہ دی دل و جان سے آپ کی مدد کی مال سے بھی آپ کی مدد دوسری موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کہی ہے جیسے جنگ خطب کے دوران غلیہ آزاد جنگ خندق تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو بنو القریدا کی خبر لے کے آئے کون ہے جو بنو القریدا کی خبر لائے گا تینوں دفعہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہیں یہ صحیح کے روایت مہاجرین بھی انصار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب تھے اور آپ کی ہر لحاظ کے مدد کیا کرتے تھے جو ان کے پاس اور اختیار میں ہوتی تو اس علیہ السلام نے بھی جیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے اپنے ہماریوں سے کہا من انساری تو انسار اللہ انہوں نے کہا منصاء اللہ تام بلّا ہم اللہ کے مددگار ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ شر بھی آپ سے درخواست ہے کہ آپ گواہ ہو جائیں اللہ کے حضور گواہی دینا کہ ہم سرما مردار ہیں ہم اکار گزار اور بات ماننے والے ہیں ربانہ آمن اے ہمارے رب جو ت نے ناول کیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ تباہ رس نے رسول پیروی کی ہے ندی کی سیوا کی ہے سب تم نام شاہ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے ہمارا سوہار گواہوں میں کر دے وہ ماں کا روا ما کا روا <اللَّه> اور انہوں نے یعنی یہ بڑھوں نے خفیہ چال چلی خفیہ تدبیر کی وہ آ اور اللہ نے جس خفیہ تدبیر کی وہ اللہ ہو اور اللہ تعالی سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے یہاں پیسہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہودیوں کی خفیہ تدبیر اور چال کا ذکر کیا نہ اس چال کا ذکر کیا جو اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کری یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے دوسری جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے یہودیوں کی چال تھی سارے علیہ السلام کو قتل کرنے اور اللہ سبحانہ و سال نے کیا چال دے دی کہ اللہ تعالی نے ویسا علیہ السلام کو اٹھا دیا اور جو سب سے پہلے داخل ہوا قتل کرنے کے لیے اس کو ویسا علیہ السلام کا ہم شکل بنا وہ کوئی ہی انا پتنگ مسیحا یہ سب یہود کا کہنا کہ ہم نے عیسا کے مریم کو قبل کیا یہ ان کی چال تھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور پھر اسی طرح سورت نشا میں آگے کر کے اللہ فرماتے ہیں نہ پتل ہوا تو اللہ کن شہلا ہوں اللہ کے یہود نے عیشا نے اسلام کو قتل نہیں کیا نہ ہی انہیں سوری پہ لٹکایا ہے شبھ پہ حال ہوں بلکہ ان کے لیے کسی اور کو سارے سلات و سلام کا آم شکل بنا دیا گیا تھا یہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی چار تھی وہ اس سارے سلاخت و سلام کے شہید اور من شکل کو سولی دے کر سمجھ بیٹھے کہ ہم نے اس سارے سلاق و سلامت سولی پہ چڑھا دیا ہے قدر کر دیا ہے سورہ نشان میں اس کی تفصیل وہ ساری آ جائے گی ان